رسول اللہ ولہم ان رسول وشد منافقین اللہ نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں وہ کہتے ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے تو نفاق کے مقابلے میں ایمان اور کفر اعلانیہ ایک شخص انکار کر رہا ہے کھلم کھلا کافر ہے اس کے مقابلے میں ایمان تو ایمان کی زد جو ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں اینٹونس تو الاشیاء الشیا اسداد اشیا کی اصل حقیقت ان کے اسداد کے حوالے سے واضح ہوتی ہے تو ایمان کی اسداد دو ہیں زدین ہے اس کے ایک زد ہے اس کی کفر اور ایک زد ہے نفاق مکی صورتوں میں وہاں جب ایمان کی بحث آتی ہے وہ کفر کے مقابلے میں اس کو نمایاں کیا جاتا ہے مدنی صورتوں میں جب ایمان کی بحث آتی ہے نفاق کے مقابلے میں نمایاں کیا جاتا ہے چناتے سورہ نور میں بھی میں نے ارض کیا تھا سورہ ازاب ان دونوں کا حوالہ پچھلے درس میں آیا کہ وہاں در حقیقت میں جو آیات نور آئی ہے وہ ایمان کی تمثیل ایمان کی ماہیت کی وضاحت کے لیے وہاں نفاق کے پس میں ایمان کو واضح کرنا ہے یہی معاملہ یہاں ہے سورہ تغابل سے متصل قبل ہے سورت المنافقون نفاق کا تذکرہ پہلے کیا ہے دو رکوعوں پر مشتمل سورت اور جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے اس لیے کہ وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے تو محسوس ہوگا کہ جامع ترین صورت نفاق کے موضوع پر اس مرض کی حقیقت کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں پری ڈسپوزنگ کاز کیا ہیں ایکسائٹنگ کاز کیا ہیں ہر مرض کے بارے میں یہ دو قسم کے اسباب ہیں جو طب میں پڑھائے جاتے ہیں میڈیسن میں ایک وہ اسباب ہے جن سے کسی مرض کے لیے گویا کہ میدان ہموار ہوتا ہے فضا تیار ہوتی ہے جسم اس کو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایک ہے فوری اس کا سبب کیا دونوں قسم کے اسباب اس مرض کی علامات کیا ہے اس کا پروگنوسس کیا ہے اس کی تباہ کن ہونے کا درجہ کیا ہے اس کا اور پھر یہ کہ اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے اس کا پروینشن کیا ہے اس کا کیور کیا ہے دونوں علاج اور دونوں اسباب اور پھر اس کی علامات اور پھر یہ کہ اس کی ہلاکت خیزی ان تمام مضامین پر سورت المنافقون 11 آیات لیکن ان سب کی پربشت ملی اسی میں ایک نکتہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفی مقدم ہوتی ہے اس بات پر جیسے کہ کل میں طیبہ میں ہے لا الہ الا اللہ نفی پہلے ہے اور اس کے بعد اس بات ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھیں گے آپ کے سورت المنافقون پہلے ہے وہ جو نفی ہے ایمان کی اس کا ذکر پہلے ہے اس کی تشریح پہلے ہے اور پھر ایمان کی اس کے پس منظر میں ایمان کی حقیقت جو ہے کھول کر سورہ مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے ہمارے اس درس کا جو یہ منتخب نصاب کا جو سلسلہ ہے اس کے حصہ دوم میں جو مباحث ایمانی ہے ان میں اس کے بعد کا درس ہے سورت القیامہ پر مشتمل میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہاں کچھ اسلوب کی بات ہوئی ہے لہذا ان دونوں اسباق کے مابین بھی ایک تقابلی مطالعے کے زمین میں بنیادی باتیں میں کر دوں سور تغابل مدنی صورت ہے ایمان اس کا موضوع ہے سورہ قیاما مکی صورت ہے اس کا موضوع ایمان میں سے خاص جز ایمان بالآخرہ آخرہ دونوں اس اعتبار سے برابر ہیں کہ اس کے بھی دو رکو ہے اس کے بھی دو رکو ہیں لیکن فرق کیا ہے اس کے دو رکو اٹھارہ آیات پر مشتمل اس کے دو رکو چالیس آیات پر مشتمل جبکہ ہجم میں یہ جو دو رکو ہے یہ زیادہ ہیں وہ میں نے گنا تھا آج مصطف میں اس کی کوئی اٹھارہ سطریں بنتی ہیں یا انیس اور اس کی تیئیس سطریں بنتی تو معلوم یہ ہوا کہ ہجم اس کا زیادہ ہے لیکن تعداد آیات اٹھارہ اس کا حجم کم ہے اگرچہ رکو دو ہی ہے لیکن تعداد آیات چالیس اس سے جو حقیقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مکی صورتیں بالخصوص جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں آیتیں چھوٹی چھوٹی چھوٹے مضمون کا بہاؤ بہت تیز گہرائی بہت ہے لیکن آیات کا حجم چھوٹا اور ان میں جو قوافی ہے جن کو کہ قرآن مجید میں کہا جاتا ہے فواسل قوافی قافیہ کا لفظ تو اصل میں شاعری کی اصطلاح ہے لیکن فواسل کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ہم فواصل کہتے ہیں آیات جہاں ختم ہوتی ہیں ان میں جو ایک سوتی آہنگ ہوتا ہے ایک ردم ہوتا ہے تو بہت نمایاں ردم نظر آئے گا ان کے فواصل کے مابین ایک سوتی آہنگ جو ہے لیکن یہ کہ مدنی صورتوں میں آیتیں بڑی ہیں مضمون کا پھیلاؤ ہے اگرچہ اس میں بھی فلو ہے ردم ہے لیکن اتنا تیز نہیں اتنا نمایاں نہیں یہ اسلوب کا جو فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں میں اور یہ خاص طور پر آخری دور کی مکی صورتیں جو ہیں اور مدنی صورتیں یہ تقریباً ایک طرح کی ہے ابتدائی مکی آت میں نے ارض کیا ہے کہ ان کے اور پھر مدنی صورتوں کے مابین یہ بنیادی ایک فرق ہے ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں گے اس ہمارے درس کے دوران انشاءاللہ جب ہم سلسلہ وار مطالعہ شروع کریں گے اس سورہ تعابل میں ایمان بالآخرہ کے ضمن میں جو مباحث آئے ہیں وہی کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ قیامہ میں آپ کے سامنے آ جائیں گے ہم نے اسی لیے شامل کیا اس ملتخب نصاب میں سورہ قیامہ کو بھی کہ عملی اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بل آخرہ ہے انسان کے آساب پر جتنا تسلط ہوگا آخرت کے یقین کا اتنا ہی اس کا عمل درست ہوگا تیر کی طرح سیدھا رہے گا انسان اس لیے ایک مکمل صورت پوری سورہ قیامت جو ہے ایمان بل آخرہ امال کے اوپر ہے جس کے دوران میں نوٹ کراؤں گا کہ جو مدامین وہاں آئیں گے وہ گویا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصولی اعتبار سے بنیادی طور پر سورہ تغابن میں موجود ہے اب آخری اور چوتھا نقطہ جو ہے تمحیدی مصحف میں یہ سورت اس مقام پر اس کو پہچان لیجئے چونکہ پچھلا جو ہمارا سبق تھا میں نے اس کے ذمن میں بھی ارض کیا تھا کہ جو مکی اور مدنی سورتیں ہیں ان کا تیسرا گروپ جو ہے اس کی آخری سورت مدنی سورت سورج نور چوتھے گروپ کی آخری مدنی سورت سورج احزاب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ چھٹا گروپ جو ہے مکی مدنی سورتوں کا اس میں جو مدنی سورتیں ہیں وہ دس سورتیں ہیں اور یہ تعداد سور کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے اگرچہ ہجم کے اعتبار سے تو پہلا گروپ جو ہے مدنی صورتوں کا وہ طویل ترین ہے سورہ بقرہ، سورہ عال عمران سورہ نساء، سورہ معدہ یہ آپ سمجھیے کہ چھ پارے سوا چھ پاروں پر مشتمل اس اعتبار سے طویل ترین ہے لیکن تعداد کے اعتبار سے چار صورتیں یہاں تقریباً سوا پارا بنتا ہے یعنی اس سے ایک بٹا چھے کے قریب ایک بٹا پانچ ایک بٹا چھے لیکن یہ کہ تعداد شوور جو ہے صورتوں کی تعداد وہ دس ہے یہ دس صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں کہ اہم ترین موضوعات پر گویا کہ اللہ تعالی نے ہماری سہولت کے لیے خلاصے مرتب کر دیے حقیقت نفاق پر جو طویل مضامین ہے سورہ نساء اور سورہ عال عمران اور سورہ احزاب اور سورہ توبہ کے اندر ان کا لبے لباب اور خلاصہ گیارہ آیات سورہ منافقون اس گروپ میں شامل مکی صورتوں میں ایمان کے مباحث جو بڑی تفصیل کے ساتھ آئے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کا خلاصہ اٹھارہ آیات کے اندر سورہ تغابون کی شکل میں اس مجموعے موجود ہے یہی وجہ ہے نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے منتخب نصاب میں ان دس صورتوں میں سے چھ صورتیں شامل ہیں سورہ حدید شامل ہے سورہ صف شامل ہے سورہ جمعہ شامل ہے سورہ منافقون شامل ہے سورہ تغن شامل ہے اور پھر سورہ تحریم چھ میں سے دس صورتیں ہیں کہ جو منتخب نصاب میں شامل ہیں جن میں سے پہلے حصے میں پہلا حصہ تو وہ جامع اسباق پر مشتمل تھا اس میں تو ان صورتوں میں سے کوئی نہیں ہے حصہ دوم میں یہ جو ہم پڑھنے رہے ہیں سورہ تغابن ہے حصہ سو میں سورہ تحریم ہے حصہ چارم میں سورہ سب سورہ جمعہ سورہ منافقون حصہ پنجم پھر خالی ہوگا اور پھر چھٹا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا وہ پورا کا پورا ایک سورہ حدید پر مشتمل ہوگا کہ جو انہی صورتوں میں شامل ہیں ان دس صورتوں میں سے پانچ وہ ہیں جن کا آغاز تصویح کے لفظ سے ہوتا ہے سب بہاللہ یا سب بیہ سے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس مجموعے کے اندر زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے ام مصبحات کی حیثیت سورہ حدید کو ہے جو جس پر کہ ہمارا یہ منتخب نصاب جب بھی اللہ کو منظور ہوگا جب ہم وہاں پہنچ پائیں گے ان پر یہ منتخب نصاب جو ہے ختم ہوگا اختتام پذیر ہوگا یہ اس مجموعے میں سے اتنے کثیر تعداد میں ہم نے اس منتخب نصاب میں صورتیں کیوں شامل کی ہیں اس کے لیے زیادہ تفصیلی بحث تو ہوگی جب سورہ حدید ہم پڑھیں گے لیکن اس وقت میں تین نکات ضرور نوٹ کر لیجئے نمبر ایک یہ کہ ان صورتوں میں تمام تر خطاب مسلمانوں سے ہے مسلمانوں میں حقیقی مومن بھی ہے منافق بھی ہے قبیلی ایمان لوگ بھی ہیں ضعیف الیمان لوگ بھی ہیں لیکن ان سب کو جمع کر لیجئے تو امت مسلمہ امت مسلمہ میں قانونی اعتبار سے منافق بھی ہے اور پھر یہ کہ کمزور ایمان والے بھی ہیں بڑے قوی ایمان والے بھی ہیں محسنین بھی ہیں متقین بھی ہیں فاسقین بھی ہے فاجرین بھی ہے لیکن یہ کہ یہاں خطاب کافروں سے نہیں ہے، بلکہ تمام تر امت مسلمہ سے گویا کہ اصل مخاطب ہم ہیں ان صورتوں کے اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس میں خاص طور پر امت مسلمہ کے بھی زوافا کو کی طرف ہوئے سخن ہے جو کمزوری کا جن سے اظہار ہوتا ہے اور ان کو جھجوڑنے کا انداز ان میں پایا جاتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہماری یہ ساری دعوت اور تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کو جھجوڑنے ہی کے لیے ہے جو ان کی کوتاہیاں ہیں جو ان کی عملی کوتاہیاں ہیں جو وہ اپنے فرائض دینی کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں ان کے تصورات محدود ہو گئے ہیں تصور فرائض دینی محدود ہو گیا ہے تو اسی کی تلافی کے لیے یہی وجہ ہے کہ اس حصے میں سے یوں سمجھ کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے اندر جو ہے بہت بڑا حصہ جو ہے ان صورتوں کا شامل ہے اور تیسری بات جیسا کہ میں پہلے ارض کر چکا ہوں کچھ سہولت پسند تباہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بے لحاظ رکھا ہے ہمارے دین میں جہاں عظیمت کے طرف جو ہے اشارے موجود ہیں اور تغیب موجود ہے رخصت کے راستے بھی کھولے گئے تو سہولت پسندوں کے لیے خلاصے جیسے کہ طالب علم ہوتے ہیں ایک وہ طالب علم ہے جو پورے کورس کو پڑھتا ہے اس پر پوری طرح محنت کرتا ہے اور قریزی سے کام لیتا ہے ایک وہ ہے جو خلاصوں سے کام چلانا چاہتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان سہولت پسند لوگوں کے لیے دین سے متعلق جتنے بنیادی موضوعات ہیں ان پر خلاصے اس مجموعے کے اندر مرتب کر دیے جہاد و قتال پر ایک مکمل صورت سورہ صف جہاد و قتال کے لیے ہیومن میٹیریل کیسے وجود میں آئے گا اس کے لیے ایک مکمل صورت سورہ جمعہ نفاق پر جیسا کہ محرض کر چکا ایک مکمل صورت سورہ مناسب ایمان پر ایک مکمل صورت سورہ تلابل انسان کی مجلسی زندگی اس لیے کہ اجتماعی زندگی کا جو آغاز ہے وہ خانگی زندگی آئلی زندگی آئلی زندگی, آئلی زندگی پر دو سورتیں سورہ طلاق سورہ تحریم اگرچہ دوسری صورتوں میں بڑے مفصل سورہ بقرہ کے اندر چار رکو جو ہے وہ صرف طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل پر ہیں لیکن یہاں پر سورہ طلاق اور سورہ تحریم دو صورتوں میں سبولیاں اس اعتبار سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سہولت پسند تباہی کی رعایت کو منحوج رکھتے ہوئے دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے یہ بڑے ہی مختصر خلاصے ان کے مرتب کر کے قرآن مجید میں شامل کر دیے تاکہ اگر انہی پر انسان تدبر کا غور و فکر کا ان کا حق ادا کر دے تو اس کی ہدایت کے لیے کفایت کر جائے اب آئیے ہم اللہ کا نام لے کر آج کی اس نشست میں اگر پہلی آیت پر بھی ہم غور مکمل کر لیں تو وہ کفایت کرے گی اور بہرحال یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ چونکہ اس سے پہلے کہ ہمارے اسباس جو ہیں 6 چھ سات سات آٹھ آٹھ آیات پر مشتمل تھے ان پر چار چار نشستیں ہم نے صرف کی ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا تو حق ہے کہ آٹھ نشستوں میں ہم اس کو مکمل کریں آج صرف پہلی آیت پر تدبر کیجئے ارشاد ہوتا ہے یو سب بے اللہ بافل سماوات و مافل عرض لہول ملک و لہ الحم و حال <تصفح> یہ جو پہلی آیت ہے ان چار آیات میں شامل ہے ظاہر بات ہے ابتدائی آیات جن کے بارے میں میں نے ابتدا میں ارض کیا تھا کہ یہ ذات و صفات باری تعالی پر ہیں لیکن یہ ذات و صفات باری تعلی کا ذکر اس طور سے ہے کہ اس کے ساتھ ہی پیوست ہے آخرت اور معاد کا تصور یہ ابھی جب ہم پڑھیں گے ان چار آیات کو تو اس سے وہ حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی اور اس کا تقابلی مطالعہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورہ حدید کے جو ام مصبحات ہیں مصبحات میں پہلی صورت سورہ حدید آخری صورت یہ سورہ تقابل اس کے بعد دو صورتیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم دونوں بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں یا یوہن نبی ازا تلق تم اور یا یون نبی لما تحرم حل اللہ وہاں کوئی تصویر کا یا کسی اور کبھیری بات کا تذکرہ نہیں وہ چھ آیا سورہ حدید کی اور یہ چار آیا سورہ تغابن کی واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم میں تقابلی مطالعہ کا ایک بہت دلچسپ موضوع ہے ان کے مضامین کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو بڑے حقائق لکھر کر سامنے آتے ہیں پہلی بات تصمیح کیا ہے سب بہا یو سب کا اصل مفہوم کیا ہے دیکھیے اس کا مادہ ہے سین باہا سباہ یشبا ہو سباہ کے معنی ہے تیرا سباہ یسبا تیرنا اصل مفہوم کیا ہے کوئی شہد تیزی کے ساتھ حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے کوئی انسان تیزی کے ساتھ پانی کے اوپر حرکت کر رہا ہے اور وہ سطح پر رہتا ہے اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے پانی کے اندر گہرائی میں نہیں اترتا یہ ہے اس کا تیرنا اسی طرح خلا میں یا فضا میں کوئی چیز تیزی کے ساتھ حرکت کرے یہ ہوائی جہاز جو چلتے ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کی تیزی در حقیقت وہ گریویٹیشنل فورس جو ہے زمین کی اس کو کاؤنٹریکٹ کرتی ہے تو تیزی کے ساتھ حرکت جو ہے اس سے اپنی سطح کو برقرار رکھنا یہ ہے سباہ یسباہوں کا بفوم خواہ یہ پانی میں ہے خواہ فضا میں ہے اور ہوا میں یا خلا میں ہے اب یہاں سے آیا سب بہایوسب ہو باب تفریح اس کے مفہوم کیا ہے تیرانا کسی شے کو اب یہاں فعل متابنی ہو گیا وہ فعل لازم ہے تیرا سبہ یسبہ ہو تیرنا سب بہایوسب تیرانا کسی اور شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا یہ تصویر کنب جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے اللہ کو اس کے مقام رفیع پر برقرار رکھنا اس کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہ کرنا اس کی ذات سے کوئی ایسا تصور جو ہے وہ متعلق نہ کر دینا جو اس کی شایان شان نہ ہو جو گویا کہ اسے اس کے شان رفیع اس کے مقام بلند سے گرا دے نیچے لے آئے یعنی اس کی صفات کمال اس کی کمال علم اس کا کمال قدرت کمال حکمت اس کا اقرار اور اس چیز کا برملا اعلان کہ وہ ہر ایب سے ہر نقص سے ہر کوتاہی سے ہر ظوف سے ہر احتیاج سے پاک ہے آلہ ہے عرفا ہے ملسا ہے یہ تصویر سب بہ یو کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ سب ما فی سماوات میں لڑ یا ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جو پانچ مسب ہیں ہے سورہ حدیث پھر سورہ حش سورہ سر سورہ جمعہ سورہ تغاب ان میں چھ دفعہ یہ تسبیح کا ذکر ہے ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بھی تسبیح کا ذکر ہے آخر پر بھی اختتام پر بھی تسبیح ہے باقی چار صورتوں میں صرف آغاز میں اور تقسیم ہے بڑی مکمل تین مرتبہ فعل ماضی آیا ہے تین مرتبہ فعل مدارے آیا ہے سورہ حدیث سب بحل اللہ معافی سماواتے و سورہ حشر شروع ہوئی سب بحل اللہ معافی سماوات و معاف لرد لیکن سورہ عشر ختم ہوتی ہے یو سب بے ہو لہو مافی سماوات و <وَالْأَرْض> لرد یہاں مزارے بھی ہے آخر میں شروع میں پھیلے ماضی بھی ہے پھر سورہ سف گی سب بہا للہ معافی سماواتے و مافی لرد پھر دو مرتبہ سورہ جمعہ اور سورہ تغن جو ہم پڑھ رہے ہیں یو سب بے للہ معافی سماواتے و معافی لرد ان چھ میں سے ایک ایک مرتبہ آیا ہے ماضی اور مزارے میں سب بہ ل معافی سماوات و لرد و معافی کو دہرایا نہیں گیا ایک ہی مرتبہ فعل مزارے میں یسبح سب ہو فی مافی سماوات و اور دو دو مرتبہ آیا ہے سب و للہ ہے معافی سماوات و مافی لرد اور یسبح سب ہو للہ ہے معافی سماوات و مافی لرد اب آپ دیکھیے کہ ان چیزوں میں بھی حالانکہ ان کی کوئی بہت گہری مانویت نہیں ہے لیکن توازن کس درجے ہے جو قرآن مجید نے ملوز رکھا ہے یہ جو اس کا ایک ایرتھمیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر بھی ہمارے لیے غور و فکر کا مواد ہے اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہن نشین کی جا سکتی بہت سی چیزوں کو حافظے میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ فائدے سے اور منفاط سے خالی نہیں ہے ان کو بھی اگر سامنے رکھا جائے یہ سٹیٹسٹکس ہے صرف لیکن بسا اوقات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سٹیٹسٹکس ہی اگر ذہن میں رہے تو اچانک کوئی بات ان میں سے ہوتی ہے اور کوئی نئی حقیقت جو ہے اس کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے تو پانچ صورتیں ہیں لیکن چھ مرتبہ تصویر کا ذکر تین مرتبہ فعل ماضی میں تین مرتبہ فعل مظاہرے میں ایک ایک مرتبہ معاف سماواتے و لڑ دو دو مرتبہ معاف سماواتے و معاف معلوم کیا ہوا کائنات کی ہر شے یہ آسمانوں اور زمین کا ذکر قرآن کرتا ہے کل کونوں مکان کے لیے کونوں مکان کائنات یہ الفاظ قرآن نے استعمال نہیں کیے عام عرب بدو پوری کائنات کے لیے یہی لفاظ استعمال کرتے آسمان اور زمین یہی مشاہدہ تھا اب یہ کہ جو کچھ اوپر ہے خلا علیحدہ ہے فضا علیحدہ یہ ابھی معلوم نہیں بس آسمانوں اور زمین کا جب ذکر کر دیا تو گویا کہ کل کون و کا تذکرہ ہو گئے تو معاف استماعت و ماف اب اس میں ہر شے تمام موجودات تمام ممکنات تمام مخلوقات ہر شے آ گئی ہے آسمانوں کی زمین کی خلا کی فضا کی زمین کے پیٹ کے اندر سمندر کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی شے ہے جملہ مخلوقات اور نمبر دو ایک طرف تو اس طرح مکان کا احاطہ کیا گیا دوسری طرف زمان کا زمانہ یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے یہ بھی ہماری تقسیم ہے اس اعتبار سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں فعل مزارے میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں تین مرتبہ فعل ماضی لے آئے اور تین مرتبہ فعل مضارع لے آئے معلوم ہوا ہر شہ ہر آن اللہ کی تصویر کرتی رہی ہے کر رہی ہے کرتی رہے گی یہ گویا کہ ان تمام کو جمع کیجئے تو یہ اس کی تعبیر ہوئی اب اس میں اصل مراد کیا ہے یہ بھی این ممکن ہے اور قرآن مجید کے ایک مقام سے سراہتن ثابت ہے اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہو جس سے کہ وہ بالفعل فیل تصمیح کے اندر لگی ہوئی یہ ثابت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے وہ ام من شی انہ یوسب ہو بے ہم دیہی اللہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تصبیح و تحمید میں نہ لگی ہوئی ہو لیکن تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے چونکہ دوسرا پہلو جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے لہذا یقیناً یہ دوسرا پہلو جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے جو ہمارے فہم سے بادہ کر ہے وہ وہی ہے کہ جس میں کہ اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان دی قرآن سے یہ ثابت ہے پرندے بھی شریک ہوتے تھے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ شامل ہو جاتے تھے مناجات میں اور حمد میں حضرت داؤد کے ساتھ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ قیامت میں ہماری ان کھالوں کو بھی زبان عطا کر دی جائے گی تمام ہمارے آزاد کو جو ہے وہ زبان عطا کر دی جائے گی ہماری یہ کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی اور انسان کہیں گے لما شاہد تم اور وہ جواب دیں گی انتقاً اللہ الزی انتقا آج ہمیں بھی لطف اور گویائی عطا کر دی اس اللہ نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ عالم لیکن یہ کہ ان آیات مبارکہ سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہے جس سے کہ وہ اس کی تصویر و تحمید میں مشغول ہے البتہ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جو سمجھ میں بھی آتا ہے اس پر انشاءاللہ شاء اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی اقولحاظہ مستطفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین اول مسلمان